جی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں جس جگہ پر ہوں ابھی آ, یہاں پر میں نے عید کی نماز پڑھی تھی لیکن جو یہاں پر نماز پڑھائی گئی ہے اس میں پہلی رکعت میں انہوں نے جو ہے سات تقبیر پڑھی سات آٹھ کہیں اور پھر دوسری رکعت میں چھ تقبیر کہیں تو یہ ظاہر ہے کہ حنفی فکہ حنفی سے متعلق نہیں ہے کیا اس صورت میں میری عید کی نماز ہو گئی ہے یا کہ وہ میں بس ویسے ہی ہو وہاں سے ان کی شکلیں دیکھ کر آگیا ہوں پلیز ذرا جواب دیجئے ہماری رائے دیجیے جی سر سلطان بھائی یہ جو مسئلہ اختلافی ہے آئیمان شافی رحمتہ اللہ کے نزدیک بارہ ہیں پہلی میں سات دوسری میں پانچ تو اگر وہ شاخیر المسلک آدمی ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو گئی اور کا جو مسئلہ ہے اختلاف ہی ہے ائما کے اختلاف میں یہ نہیں ہوتا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی ائمہ کے پیچھے چاروں ائما کے مقدین کے پیچھے نماز جو ہے وہ جائز ہے تو اس لیے یعنی آ اس لیے آپ کی نماز الحمدللہ للہ اگر وہ آدمی بادشارہ اور سنت کے مطابق ہے تو نماز آپ کی بھی تقریرات میں اختلاف کی وجہ سے نماز باسد نہیں ہوتی